اوضو باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه وَإِذَا جَاءَمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِلْخَوْفِ أَذَاعُ بِهِ ولو, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الْرَسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے امن کا اول خوفی یا خوف کا ادا روبی تو وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں اور اگر وہ اس کو لوٹاتے منہ اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف الل امر صاحب امر صاحب معاملہ صاحب اختیار لوگوں کی طرف لوٹا دیتے لا عالمه الذين يستنبطونه منهم تو اس کو وہ لوگ ضرور جان لیتے جو اس میں سے اس کا اصل مطلب نکالنے والے ہیں ولولا فضل الله عليكم ورحمه و اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی لتبعتم الشيطانا تو تم شیطان کی پیروی کرتے اللہ پلی مگر تھوڑے ہی امن کی خبر مثلاً مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے دشمن کا لشکر واپس چلا گیا ہے ایسی خبر سن کے مسلمان بے فکر ہو جائیں بے خوف ہو جائیں اور تیاری روک دیں ختم کر دیں خوف کی خبر جس طرح کے فلاں جگہ پر مسلمانوں کا نقصان ہو گیا مسلمانوں کو شکست ہو گئی یا بہت بڑی تعداد میں کافر مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں ایسی خبر کی وجہ سے مسلمانوں میں خوف و حراس پھیلتا ہے تو اس طرح کی افواہیں سن کر اور پھر اس کو آگے سے آگے چلا دینے سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا اور روکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سرایا جنگی دستے جنگوں کے لیے بھیجتے رہتے کبھی کہیں کبھی کہیں کوئی نہ کوئی مار کا جاری رہتا مشن پہ لوگ جاتے تو اس طرح کی افواہیں مدینے میں اکثر پہنچتی رہتی تھی تو منافق اور منافقوں کے ساتھ ساتھ بے احتیاط قسم کے مسلمان وہ جب اس طرح کی خبر سنتے تو بجائے اس کے کہ وہ خبر سن کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں یا مسلمانوں کے جو صاحب معاملہ لوگ ہیں ان تک وہ خبر پہنچائیں ذمہ دار لوگوں تک پہنچانے کی بجائے اس کی وہ تشہیر شروع کر دیتے کہ ایسے ہو گیا ہے ایسے ہو گیا ہے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے اس کی مذمت کی ہے کہ بلا تحقیق خبر کو اس طرح پھیلا دینا اور اڑا دینا یہ بالکل غلط کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ یا مسلمانوں کے جو اماراہ ہیں ان کو بتاؤ صاحب معاملہ صاحب اختیار ذمہ دار جو لوگ ہیں انہیں خبر دو پھر وہ اس خبر کی تحقیق کریں گے کہ آیا یہ خبر سچی ہے یا نہیں اور اگر خبر سچی ہے تو پھر کیا اس کو پھیلانا ابھی مناسب ہے یا نہیں اس کا فیصلہ وہ لوگ کریں گے اور وہ اس کو آگے نشر کریں گے سنی سنائی بات تو آگے پھیلا دینا ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے فرمایا کفا بلمر اکا دی بن ایڈ دیکھا بھی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا جھوٹ ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے تو سنی سنائی بات کو تحقیق کے بغیر آگے نہیں کرنا اور ذمہ دار بندے تک خبر پہنچائی ہے اور پھر ذمہ دار لوگ فیصلہ کریں گے کہ اس کی اشاعت کرنی چاہیے یا نہیں قابل اشاعت ہوگی تو اسے نشر کریں گے قابل اشاعت نہیں ہوگی تو اسے نشر نہیں کریں گے وگرنہ بے احتیاطی کے کئی نقصانات ہو سکتے ہیں بالخصوص جنگی حالات میں جب جنگ کے حالات ہوں تو اس وقت مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کا کہیں پر کسی اے اے یعنی کہ میدان میں نقصان بھی ہو رہا ہے کسی مورچے پر کسی سیکٹر پر تو اس کو چھپایا جائے وہ نقصان بتانے سے کیا ہوگا کہ دوسروں کے حوصلے بھی پست ہو جائیں گے مورال ڈاؤن ہو جائے گا تو مورال کو اپ رکھنے کے لیے حوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے اس طرح کی نقصان والی خبریں وہ چھپائی جائیں اور جو فتح نصرت کی اور کامیابی کی خبریں ہیں وہ سنائی جائیں تاکہ جوش و جذبہ بلند ہو حوصلے بلند ہوں اور وہ پورے عدم کے ساتھ اور پوری تیاری اور جذبے کے ساتھ وہ مقابلہ کریں تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے خبروں کو پھیلانے کا یہ بھی بالکل جنگ کی طرح ہی ہے خبروں کا محاذ یہ بھی جنگ کا ایک زبردست محاذ ہے کہ جو خبروں کی اشاعت ہوتی ہے یہ بھی ایک جنگ ہے پوری میڈیا وار ہمارے ہاں تو آج کل یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ کسی کو کوئی بھی بات پتا چلتی ہے وہ اس کو اڑانے کی کرتا ہے پہلے یہ الیکٹرانک میڈیا والے تھے پرنٹ میڈیا والے وہ کم نہیں تھے اب رہی سی کسم سوشل میڈیا نے نکال دی جس کے پاس جو خبر آتی ہے سچی یا جھوٹی بس پھیلانا شروع آگے سے آگے آگے سے آگے کوئی تحقیق نہیں کوئی تفتیش نہیں بس اوقات جو درست خبریں ہوتی ہیں وہ بھی آگے پھیلانا نقصان دہ ہوتی ہیں اس کا فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے یہ جتنے بھی نیوز چینلز ہیں اور جتنا بھی میڈیا ہے چاہے سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا اس کے اوپر گورنمنٹ کا سخت قسم کا چیک ہونا چاہیے اور کوئی بھی خبر جو ہے وہ فلٹریشن کے بغیر باہر نہ نکلے پہلے وہ جو ذمہ داران لوگ ہیں جو ایک میڈیا سیل مسلمان حکومت کا قائم ہو کوئی بھی خبر کسی بھی میڈیا کا کسی بھی میڈیا والوں کو پہنچتی ہے اس کو فل فور نشر کر کے اپنی ریٹنگ بڑھانے کی بجائے پہلے ادھر پیش کریں اگر وہ ادھر سے اجازت ملتی ہے تو اس خبر کو نشر کیا جائے یہ ایک اصول اور قاعدہ اللہ سبانہ تعالیٰ نے میڈیا کا اس آیت میں بیان کیا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ کہ ان پر لازم تو یہ تھا انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جو خبر ان تک پہنچی ہے وہ رسول کو بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صاحب اختیار صاحب معاملہ جو لوگ ہیں ارل الامر جو ہیں ان تک بات کو پہنچائیں پھر وہ اس کا انالیسز کریں گے اس کا تجزیہ کریں گے حساب کتاب لگائیں گے کہ آیا اس خبر کو باہر نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے اس کے مطابق پھر آگے کام چلے گا اور اگر ان کی اجازت کے بغیر یو ہی خبر کو نشر کر دیا جائے اس کے کئی ایک نقصانات سامنے آ سکتے ہیں رحمت ہو اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لتبہ تم سعۃ اللہ تو تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے مگر تھوڑے ہی یعنی ہر وقت احکام تربیت اگر نہ پہنچتے رہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی طرف سے ہر ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وہی تمہاری اگر تربیت نہ ہوتی رہے تو تم شیطان کے پیچھے چل پڑو ہدایت پر نہ ہی قائم رہو تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی تمہارے لیے ہدایت دیتا ہے رہنمائی تمہیں دیتا ہے اس کی گائیڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی ڈکٹیشن کے مطابق تم زندگی گزارتے ہو تو شیطان سے بچے دے. اگر اللہ تعالی کی ہدایات کو تم نے چھوڑا تو پھر شیطان کے پیچھے چل پڑو گے راہ راست سے ہٹ جاؤ گے فقاتل فی لا اللہ وحرد فقاتل فی سب اللہ پس آپ اللہ کے راستے میں جنگ کیجیے لاتو کلف اللہ نفسک آپ ذمہ دار نہیں بنائے گئے مگر اپنے آپ کے ہی یعنی آپ کو آپ کی ذات کے سوا اور کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی وہ حقر دل مبمن اور ممینوں کو رغبت دلائیں ممینوں کو بھی جہار پر ابھاری اص اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ددینہ کافارو کافروں کی لڑائی کو روک دے واللہ اشد اشدن اور اللہ تعالی بہت سخت لڑائی والا ہے اشد تنقید اور بہت سخت سزا دینے والا ہے گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے جہاد کی ترغیب دی اور اس کے بعد پھر منافقین کی سرگرمیوں کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کو خبردار کیا کہ ایک معاملات میں کسی قسم کی تمہیں کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کو تحقیق کے بغیر آگے نہ پھیلاؤ اور خود ہی اس کو نشر کرنا نہ شروع کر دو بلکہ جو صاحب اختیار صاحب معاملہ لوگ ہیں ان تک بات پہنچاؤ وہ مناسب ہوگا تو اس کو نشر کریں گے وغیرہ اس کو روک دیں گے اور پھر یہاں پہ اللہ سب تعالیٰ نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کیا ہے کہ جہاد کرنا آپ پر فرض ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود جہاد کے لیے نکلیں ہاں دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دیں آپ اپنے مکلف ہیں آپ کو آپ کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کو آپ کے بارے میں تکلیف دی جا رہی ہے باقیوں کے بارے میں نہیں باقیوں کو آپ صرف ترغیب دے سکتے ہیں انہیں تحریر دیں انہیں ابھاریں کوئی پیار ہوتا ہے تو اس کو ساتھ دے کر نکلیں برائے اپنے آزم رضی اللہ تعالی ابو سے ابو اسحاق نے پوچھا کہ جو شخص مشرقوں پر حملہ کرتا اکیلا اکیلا آدمی مشرے کو پر حملہ ہو جاتا ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں کیونکہ اللہ سب و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبروس کیا اور فرمایا فاتل اللہ لاتو کلو اللہ نفسک اللہ کے راستے میں قطاب کر تجھے تیری ذات کے علاوہ اور کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی یعنی آپ کو آپ کی ذات کا ہی مکلف ٹھہرایا گیا ہے آپ کو حکم ہے کتار کرنے کا کتار کرو کوئی ساتھ آتا آتا ہے تب بھی, نہیں آتا, تب بھی بھی نہیں تو ایک جگہ قرآن مجید میں لاسکھانا ہوا تھا نے سورہ بقرہ میں فرمایا والا تو رکو بھی عیدی بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو کچھ لوگوں نے سمجھا کے شاید اکیلا مسلمان آدمی کافروں کسکوں میں گھس کر ان سے مقابلہ کرے تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے اب وہ یہ انصاری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ ہم انصاریوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی ہم نے جب دیکھا کہ غلائم بہت زیادہ ہیں غنیمتوں کے انوال زیادہ آنے لگ گئے ہیں اور اللہ تعالی نے اسلام کو شام و عظمت اور شوکت عطا کر دی ہے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جہاد بہت ہو چکا اب ہم کچھ دیر اپنے گھروں میں رک لیں تھوڑا سا ویل آف ہو جائیں تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس پر یہ عید نازل کی لاتور کو بھی عیدی کو میرا یعنی جہاد کو چھوڑنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے جہاد کے لیے خرچ نہ کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ کرو جہاد کرو ہلاکت سے پھر بچو گے دشمن کے اندر گھس کے اس کو مارنا فدائی حملہ جس کو بولتے ہیں فدائی حملہ کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیں کفب اس اللہ دینا ان لوگوں کی لڑائی کو روک دے جنہوں نے کفر کیا یعنی جب آپ جہاد و قتال کے لیے خود نکلیں گے مومنوں کو ابھاریں گے تو کافر ویسے ہی دبک کے رہ جائیں گے اللہ سبحانہ ہوا تو نے اہل ایمان کا روگ رکھا ہے کافروں کے دلوں میں سرڑتی کفر روح با بیما اسرا کو کافروں کے شرک کرنے کی وجہ سے ہم ان کے دلوں میں روک ڈال دیں اور یہودیوں کے بارے میں کہا اللہ انتم اشد ان تم اشد من رحبت تم ان کے دلوں میں اللہ سبھانا و تعالی سے بھی زیادہ دہشت ناک ہو وہ اللہ سے اتنی دہشت نہیں کھاتے اتنا نہیں ڈرتے جتنا ڈر تمہارا ان کے دلوں کے اندر ہے یعنی مومنوں کا ڈر اللہ کے ڈر کی نسبت بھی زیادہ ہے یہودیوں کے دلوں میں تو یہ اللہ تعالی نے مومن کی شان رکھی اص اللہ یقاسینہ کافارو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس تیاری کی وجہ سے تمہارے جہاد کے لیے نکلنے کی وجہ سے کافروں کی لڑائی کو روک دے وال اشد اشدنکیلا اور اللہ بڑا سخت ہے لڑائی کے اعتبار سے اور بہت سخت ہے سزا دینے یعنی اللہ سبحانہ بحرانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان قریب کافر کا زور جائے گا اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو جائے گا میں یشفا شفا یشف شفاطن کلو کف المحا و قان اللہ اللہ تھا اور جو کوئی اچھی سفارش کرے یق الصیب منہا تو اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا اور جو کوئی پوری سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے ایک بوجھ ہوگا بوجھ حساب اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی ہر چیز پر نگہبان ہے پچھلی عید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ جہاد کے لیے نکلیں آپ اپنے آپ کے مکلف ہیں باقیوں کے آپ مکلف نہیں ہیں ہاں ہر ضلع میں نہیں وہ مینوں کو آپ ترغیب دیں جہاد کے لیے تو آپ مومنوں کو جہاد کے لیے ترغیب دیں گے تو اس پر آپ کو اجر ملے گا میں یشپا شفاعت حسنت یق اللہ نسلی مومن جو اچھی سفارش کرے گا اچھی بات کی طرف رہنمائی کرے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا تو آپ کی ترغیب اور تحریر پر اگر مومن جہاد کے لیے جاتے ہیں تو مومن جو جہاد کریں گے آپ کی ترغیب کی وجہ سے تو آپ کو بھی اس کا حصہ یعنی اس میں سے اجر ملے گا جتنا جہاد وہ کریں گے وہ اجر کمائیں گے ویسا ہی اجر آپ کو بھی دیا جائے گا ماشد, ماشد. یعنی شفاعت حسانہ سے مراد یہاں پر جہاد کی ترغیب ہے اور شفاعت سگیہ بری سفارش سے مراد یہاں پر جہاد سے روکنا ہے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حکم بھی ہے صحیح بخاری میں اشفاو تخارو تم سفارش کرو تمہیں ازر دیا جائے گا اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا یعنی ایک دوسرے کی اچھے کام کے لیے سفارش کرو تمہاری سفارش کی وجہ سے اگر کسی کا کوئی بھلا ہو جاتا ہے تو اس کا تمہیں بھی اجر ملے گا و ادا ہوئی تم بھی تم بیا تم فہیو بھی احسانا او اور جب تم زندگی کی دعا دیے جاؤ ہوئی تم تم زندگی کی دعا دیے جاؤ سلامتی کی دعا دیے جاؤ بتاحیہ کوئی بھی سلامتی کی دعا فحیو بھی احسانہ مینہا اور تو تم اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو یا اسی طرح ہی کی دعا واپس لوٹا دو یا یعنی جواب میں وہی کہہ دو ان اللہ کا کل الشین حصیبہ یقین اللہ تعالی ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے پورا پورا حساب لینے والا ہے یہ جہاد کے حکم کے بعد اب صبح کا حکم اللہ سبحانہ عانا ہوا نے دیا ہے کہ اگر کوئی صبح کی پیشکش کرتا ہے تو پھر جوابا تم بھی اس کو صبح کی پیشکش کو قبول کر لو یا ویسی ہی شرائط کے ساتھ ان کے ساتھ صلح کر لو جنگ ختم کرنے اور صلح کرنے کی جو پیشکش ہے اس کو ٹھکراؤ نہیں بلکہ قبول کرو اللہ سبحان تعالیٰ نے سورہ انفال میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ انجنا سلمی فج نہ تو اللہ اگر وہ سلامتی یعنی جنگ روکنے کی طرف مائل ہوتے ہیں صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں فجنح نہ تو آپ بھی صلح کے لیے مائل ہو جائیں اور اللہ پر توقع کریں اس آیت کا ایک دوسرا مسلاق بھی ہے کہ جہاد کے سفر کے دوران کوئی شخص اگر اطاعت کے اظہار کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے اظہار کے لیے کوئی سلام کہے تمہیں تو سلام کا جواب سلام کے ساتھ دو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے ہمیں ڈر کے تم نے سلام کیا ہے اور اس کو پھڑکا دیا جائے ایسا کام نہ کرو جو تمہیں سلام کہتا ہے اسے تو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو دنیا بھی بال چاہنے کے لیے واقعہ بھی ہے سے کہ وہ لوگ گئے بکریوں کا ریبڑ ایک بندہ چلا رہا تھا اس نے سلام کہا یہ صحابہ کرانے کی جمع جو جنگ کے لیے جا رہی تھی انہوں نے کہا اچھا ہمیں دیکھ کر اب سلام کہتا ہے, ہے کافر پکڑ کے اس کو قتل کر دیا بکریوں کا ریوڑ جو تھا اس کا وہ لوٹ لیا لاتق القا مسلامہ جو سلام کہتا ہے اس کو یہ نہ کہو کہ تم موم میں نہیں ہے ہاں اس نے امن کے لیے امن چاہنے کے لیے تم سلام کہا ہے تو تم جواب میں اس کو بھی سلام کہو یعنی اپنی طرف سے امام دے دو سلامتی دے دو اچھا اس کا ایک اور معنی جو اسی آیت سے ہی واضح ہے تیسرا معنی وہ یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی زندگی کی دعا دے سلامتی کی دعا یعنی السلام علیکم کہے بی احسن اس سے اچھا جواب دو اور دعا یا ویسا ہی جواب اس کو دوسرا کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو تم اس سے بہتر و علیہ السلام ورحمۃ اللہ کہو کوئی السلام علیکم و اللہ کہتا ہے تو تم کہو و السلام و اللہ ہی اب کوئی السلام و علیکم و اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو تم بھی ویسا ہی اس کو جواب دے دو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ لوگ ہوں ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا ساتھ جوڑتے رہتے ہیں اس میں سے کچھ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے لوگوں نے اپنی بتیں ایجاد کی ہوئی ہیں وہ ایک وہ چنے بیچنے والا تھا ہمارے محلے میں سکول ماسٹر تھا شام کو وہ چنے وہ بیچتا تھا مرچ مسالے والے قرارے چنے اس کو سلام کرتا تو وہ بڑا لمبا چوڑا جواب دیتا بار بڑا کا تو ہوا مؤ پھیرا تو ہوا رضوان ہوگا جنت حال ہوگا دو لکھ خرابی کیا کہتے ہوتا ہے تو یہ طریقہ کار ثابت نہیں ہے کا تو ہو بس اس سے آگے سبغلط فحیل کو بھی آسان ہے اور دوہا جس طرح اس نے تمہیں سلام کہا ہے اس سے بہتر اس کو جواب دو یا ویسا ہی دے دو ان اللہ كان علاق الش ان حسیبہ یقینا اللہ تعالی ہر چیز کا پورا پورا ہمیشہ سے ہی حساب رکھنے والا ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ و ہے کہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں لا یقیناً وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف لاٮٔی اس دن میں کوئی شک نہیں ہے پمن اصدق من اللہ حدیثا اور اللہ سے زیادہ اپنی بات میں سچا اور قوم ہو سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ برحق اور سچے ہیں اور قیامت نے بھی یقیناً قائم ہونا ہے اور قیامت کے دن تم سب کا حساب کتاب جو ہے اعمال وہ تمہارے سامنے آ جائے